گزشتہ سبق میں ہم تصحیح کے قوانین پڑھ رہے تھے میں نے بتلایا تھا آپ کو تصحیح کے سات قوانین ہیں بھائی سات چھ قوانین ہم نے لکھ لیے تھے مثالیں بھی آ گئی تھیں آج قانون نمبر سات پڑھیں گے بھائی قانون نمبر سات لکھیے بھائی آگے لکھیے قانون نمبر سات اگر اے سے زیادہ اگر اے سے زیادہ فریقوں پر کثر واقع ہو رہی ہو اگر ایک سے زیادہ فریقوں پر کثر واقع ہو رہی ہو تو عاد رحوس میں تو عادد رحوس میں نسبت دیکھیں اگر تباین کی نسبت ہو اگر تبایون کی نسبت ہو تو ایک عادد رحوس کو تو ایک عادد رحوس کو دوسرے رحوس کے ساتھ ضرب دوسرے عادد رحوس کے ساتھ ضرب دے دیں دوسرے عدد کے ساتھ ضرب دے دیں حاصل ضرب اور اگلے عدد رؤوس میں پھر نسبت دیکھو اور اگلے عدد رحوس میں پھر نسبت دیکھو اگر پھر تبائن کی نسبت ہے اگر پھر تباون کی نسبت ہے تو پھر دونوں کو آپس میں ضرب دے دو تو پھر دونوں کو آپس میں ضرب دے دو ضرف اور اگلے عدد رؤوس میں نسبت دیکھو اور اگلے عدد رؤوس میں نسبت دیکھو اگر تبائین کی نسبت ہو تو پھر ضرب دے دیں تو پھر ضرب دے دیں یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا, یہ طرح چلے گا یہاں تک کے یہاں تک کے سارے عادد رحوس پورے ہو جائیں سارے عادد رحوس پورے ہو جائیں آخر میں جو حاصل ضرب آئے آخر میں جو حاصل ضرب آئے اسے پورے مسالہ میں ضرب دے دو اسے پورے مسئلہ میں ضرب دے دو تو مسئلہ کی تصحیح ہو گئی اب مثال لکھیں بھی بھائی گزشتہ سبق تک تیرہ مثالیں ہوئی تھی بھائی آپ مثال نمبر چودہ مثال نمبر چودہ اسی طرح میت بنائے بھائی وارث جو ہیں چار زوجات ہیں چار بیویاں ہیں تین جدا تین جداط ہیں اور پانچ چچا ہیں چچا تایا ایک ہی ہیں بھائی ایک ہی ہوگا میں سب کا پانچ چچا ہیں اب حصے کیا, کیا بنیں گے بھائی آپ نے پڑھا زویل فروز میں سے ہے بھائی اور میت کی اولاد نہ ہو تو پھر بیوی کو کتنا ملتا ہے روبو ملتا ہے اس کے نیچے روبو لکھو بھائی چوتھا حصہ دادیوں کا تو ایک ہی حصہ آپ جانتے ہیں بھائی है جبکہ اس میں ساری شرائط پوری ہوں یہاں تمام شرائط پوری ہیں ان کو سدت دے دو اور چچا بھائی چچوں کا حصہ آپ نے زبیل فروز میں پڑھا تھا نہیں یہ آشاباد میں سے ہے بھائی آشاباد میں سے حضوری کے اندر آشاباد کی بھی تفصیل آ جائے گی کون کون آشاب ہوتے ہیں سمجھ میں ہے سب سے پہلا درجہ بیٹے کا ہے پوتے کا ہے پھر اس کے بعد باپ کا ہے وہاں ترتیب آ جائے گی بھائی اچھا تو چچا چچوں کے نیچے لکھ لو بھائی آساب دیکھ لیا اب دیکھیے بھائی دو حصے ہیں صرف بھائی ایک روبو ہے اور ایک سد آساب کو تو باقی با, باقی مال دے دیا کرتے ہیں تو بتلائیے یہ ایک ہی نو کے ہیں یا الگ الگ انواع کے الگ روبو ہے نوئے اول میں سے اور صدوس ہے ثانی ثانی میں سے اور آپ نے قانون نمبر پانچ پڑھا تھا بھائی اول کا روبو کے کسی کے ساتھ بھی جمع ہو جائے تو مسئلہ کس نکلے گا بارہ سے مسئلہ بنے گا بھائی بارہ سے بنائیے مسئلہ آپ دیکھیے کہ بارہ کا روبو یعنی چوتھا حصہ بیویوں کو دینا ہے چوتھا حصہ کتنا بنے گا بارہ کا تین تو تین لکھئے بھائی زوجات کے نیچے بارہ کا یعنی چھٹا حصہ کتنا بنے گا دو تو یہ دو جداد کا حصہ ہوا ان کے نیچے دو لکھو اور چچوں کو باقی ملے گا بارہ میں سے تو تین اور دو کتنے ہوئے پانچ باقی کتنے رہ گئے سات تو چچوں کو سات مل گیا اب دیکھیے کسر آ رہی ہے کہیں کہ کسر نہیں آ رہی بھائی بیویاں ہیں چار اور حصہ کتنا تین تین چار میں تقسیم پورا نہیں ہو سکتا کسر آ رہی ہے آگے جداد کا حصہ ہے دو اور وہ ہیں تین یہاں بھی کسر آ رہی ہے چچوں کا حصہ چچا ہے پانچ اور ان کا حصہ ہے سات سات بھی پانچ میں تقسیم نہیں ہو سکتے یہاں بھی کسر آ رہی ہے اب اس کو ختم کریں گے تصحیح کریں گے مسئلہ کی سب سے پہلے کیا کرو عادت رحوس اور سیاام میں نسبتیں دیکھو گئی اگر کہیں توافق کی نسبت ہے کس کی نسبت ہے توافق کی نسبت ہے تو عادت رس کی جگہ اس کا وقف نکال کر رکھ دیں گے بھائی. کیا کریں گے عادت روس کی جگہ وقف نکال لیں گے یہ عمل سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے تو تین اور چار میں توافق ہے نہیں ان میں تو تباین ہے آگے دیکھا بھائی جدار تین ہے حصے دو ان کے اندر بھی کون سی نسبت ہے تباین ہے چرچا ہیں پانچ اور ان کے حصے ہیں سات ان میں بھی کون سی نسبت ہے تباعین ہے بھائی سمجھ میں آیا تباعین کی نسبت یاد بھی ہے یا بھول گئے ہیں بھائی ایک عادت بڑا ہے ایک چھوٹا ہے اور بڑا عادت چھوٹے سے پورا تقسیم نہیں ہوتا اور کوئی تیسرا عادت بھی ایسا نہیں ہے جو ان دونوں کو کیا کر دے تقسیم کر دے تو ان میں تباین کی نسبت ہے اچھا بھائی سارے عدد رؤوس اور ان کے حصوں کے اندر توافق کسی میں بھی نہیں ہے اگر توافق ہوتا تو عدد رؤوس کی جگہ ہم کیا رکھ دیتے وقت اس کا وقف رکھ دیتے بھائی تو اب ایک عدد ر... ر... ایک عادت رعوس کو دوسرے میں کیا کر دو غرب دے دو زوجات ہیں چار جدات ہیں تین چار کو تین سے ضرب دی کتنا آیا بارہ بارہ اور پانچ کے اندر نسبت دیکھو توافق کی نسبت ہے ان میں. ان میں میں بھی توافق کی نسبت نہیں ہے تو اب پھر پورے کو پورے سے ضرب دے دو بارہ کو پانچ سے ضرب دی کیا آیا بارا. ساٹھ آ گیا اب اس ساٹھ کو پورے مسالے مسالہ سے ضرب دے دو بھائی ساٹھ کو سب سے پہلے اوپر جو مخرش تھا بارہ اس کے ساتھ ساٹھ کو ضرب دیں بھائی سات سو بیس تو اب وہ تا لکھیں یہ تا ہے تسی کی تا بھائی سمجھ میں آیا تصحیح کی تا ہے تو اس کے اوپر اوپر نقطے نہیں لکھنے بس تا لکھ کر اوپر سات سو بیس لکھ دیں بھائی اور نیچے ہرے کے حصے کو بھی اسی طرح ساٹھ سے ضرب دے دو سوجاد کا حصہ ہے تین اس کو ساٹھ سے ضرب دی ایک سو اسی بن گیا تین کے نیچے ایک سو اسی لکھیں جداد کا حصہ دو تھا اس کو بھی ساٹھ سے ضرب دیں ایک سو بیس ہوا دو کے نیچے ایک سو بیس لکھیں چچا سات ہیں سات کو بھی ساٹھ سے ضرب دے دی چار سو بیس حصے بن گئے یہ سات کے نیچے لکھ دے بھائی آپ دیکھو بھائی مسالہ, مسالہ کی تصویر ہو گئی بھائی یعنی کل مال کے کتنے حصے کر لیں گے سات سو بیس حصے کریں گے ایک سو اسی بیویوں کو ایک سو بیس جداد کو اور چار سو بیس چچوں کو پھر اس میں سے دیکھیے بھائی کسر آ رہی تھی اب وہ کسر ختم ہو گئی زوجات چار ہیں ان کو ایک سو اسی حصہ ملا ہر ایک کے حصہ میں کتنا آیا پینتالیس بن جاتا ہے دیکھو جو آدھا دیرات سے تقسیم کر دیا کرو کل حصے کو تو ایک آدمی کا حصہ نکل آتا ہے تو ایک سو اسی کو چار سے تقسیم کیا پینتالیس آیا بھائی تو ہر ایک بیوی بی کو پینتالیس ملے گا جدا تین ہیں اور ان کو ایک سو بیس حصہ ملا ہے تو ہر ایک کو کتنا ملے گا تین میں سے چالیس مل جائے گا اور چچا پانچ ہیں ان کو چار سو بیس حصہ ملا اس کو ذرا تقسیم کرو پانچ سے جی چوراسی بنتا ہے تو چلو چوراسی ملے گا ہر ایک چچا کو بری آگے لکھیے مثال نمبر پندرہ مثال نمبر پندرہ میت بنائیے وارث جو ہیں دو بیویاں ہیں دو زوجات چھ جداد ہیں دادیاں وغیرہ چھ جداد دس بنات ہیں بھائی بیٹیاں دس بنات اور سات چچا ہیں بھائی اعمام سات چچا میں نے بتلایا چچا تایا ایک ہی حکم ہے بھائی اب دیکھیے زوجات کو اولاد نہ ہو تو ربو ملتا ہے لیکن یہاں اولاد ہیں بھائی اولاد ہے بھائی بیٹیاں موجود ہیں تو اب کتنا ملے گا سمن ملے گا سمن لکھو زوجات کے نیچے جذات کو سدس ملتا ہے صرف بھائی شرائط جب پوری ہوں شرائط پوری ہیں بنات بھائی اگر ایک اکیلی ہو اسے کتنا ملتا ہے نس ملتا ہے اور دو یا دو سے زیادہ ہو تو سلو ملتا ہے ان کے نیچے سلو لکھو اور چچا آسابا ہیں وہ باقی مال ان کو ملے گا بھائی جتنا بچ جائے گا اب دیکھیے کیا کیا ہے سمن اور سلوسان یہ نو ایک ہی نو کے ہیں یا الگ الگ انوار کے الگ الگ نو کے سمن ہے نوع اول کا اور سدس اور سلوسان ہیں نوع ثانی کے اور قانون نمبر چھ پڑا تھا آپ نے کہ اگر نوع اول کا سمن نوع ثانی کے کسی کے ساتھ بھی جمع ہو جائے تو مسالہ کتنے سے بنے گا چوبیس سے بنے گا بھائی تو چوبیس اوپر لکھیے اب چوبیس میں سے سمن یعنی آٹھواں حصہ کتنا بنے گا آٹھ سے تقسیم کر دو تین آ گیا تین مل گیا بیویوں کو سوجات کو جداد کو چھٹا حصہ دینا ہے چوبیس کا چھٹا حصہ نکالو چھ سے تقسیم کیا چار آیا بھائی چار مل گیا جداد کو बेटियों کو دو سلوس دینے ہیں چوبیس کا ایک سلوس کتنا بنتا ہے آٹھ تو دو سلوس یعنی سولہ مل جائیں گے को کو اور باقی دیں گے چچوں کو بھائی تو بیویوں کا حصہ تین جداد کا چار چار اور تین سات سات اور بناد کا حصہ سولہ سات اور سولہ تیئیس چوبیس میں سے تیئیس نکالے کتنے رہ گئے سمجھے؟ ایک حصہ صرف چچوں کو مل جائے گا آپ دیکھیے مسئلے درست ہو رہے ہیں یا قصر آ رہی ہے کہیں پر زوجات ہیں دو اور حصہ کتنے ہیں تین تین دو میں پورا تقسیم نہیں ہو سکتا قصر آ گئی اچھا جداد بھائی چھ جداد ہیں اور چار حصے ہیں چار چھ میں تقسیم سے تقسیم چار حصے میں تقسیم نہیں ہو سکتے ادھر بھی کسر آ گئی آگے دیکھیے ملے سولہ سولہ بھی دس میں پورے تقسیم نہیں ہو سکتے آ گئی آگے چچا سات ہیں اور ایک حصہ ملا ایک بھی سات میں تقسیم نہیں ہو سکتا پھر کسر آ گئی تو اب تصحیح کی ضرورت پیش آ گئی تو سب سے پہلے کیا عمل کی کرنا پڑتا ہے عدد اور میں نسبتیں دیکھنی ہے اور جہاں توافق آ رہا ہے وہاں عدد رحوس کو اٹھا کر کیا سمجھنا ہے کیا رکھنا ہے وہاں وقت کو رکھنا ہے وقت بھائی تو دیکھیے بھائی کہاں توافق کی نسبت ہے زوجات ہیں دو حصے ہیں تین کون سی نسبت یہ تباہی نے اسی طرح رہے گا جدات ہیں چھ اور حصے ہیں چار نسبت یہاں تو آ گیا بھائی عادت سے دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں. کون سا آدت دو تو کتنا آیا تین تو تین آ گیا یہ جداد کے پاس سے چھوٹا سا کر کے لکھ لو تاکہ آپ کو یاد رہے یہ وقت ہے اب چھ کے بجائے یہاں تین سمجھنا ہے آپ نے بھائی اچھا دس اور حصے کتنے ہیں سولہ ان میں کون سی نسبت ہے توافق ہے بھائی سولہ دس سے پورا تقسیم نہیں ہوتا البتہ ایک اور عدد ہے دو جس جس سے دونوں کیا ہو جاتے ہیں تقسیم تو اب دس کا وقت نکالو ذرا بھائی دو سے تقسیم کرو کتنا آیا پانچ تو بس بنار کی جگہ پانچ سمجھنا भाई چچا ہے سات حصہ ہے ایک یہاں بھی اسی طرح رہے گا اب کیا کرو ادب رو آپس میں دیکھنا ہے نسبتوں کو بھائی زوجاد کتنی دو اور جداد کتنی कितनी تو جداد کو تین سمجھو समझो کا وقت ہم نے تین نکالا تھا भाई تو جداد کتنی ہے تین تین اور دو میں کون سی نسبت آگے بنا کتنی ہے اس کا دس کا وقت کتنا نکالا تھا پانچ چھ اور پانچ میں کون سی نسبت تباہیوں نے پھر ایک دوسرے میں ضرب دے دو چھ پنجے تیس اب تیس دیکھو اور آگے سات تیس اور سات میں کون سی نسبت ہے یہاں بھی ہے تو پھر کل کو کل میں ضرب دے دو تیس کو سات سے ضرب دو کیا آیا دو سو دس اب اس دو سو دس کو سارے مسالہ میں ضرب دے دیں گے ہم بھائی دو سو دس کو سارے مسالہ میں ضرب دے دیں گے سب سے پہلے مخرج چوبیس میں ضرب دیں بھائی پانچ ہزار پانچ ہزار چالیس بھائی تو آگے وہ تصحیح کی تعلقیں اور پانچ ہزار چالیس اس میں لکھیں پانچ صفر چار صفر پانچ صفر چار سفر. یہ کتنے سے ضرب دیا مخرج کو مخرج مخرج تو چوبیس ہے کتنے سے ضرب اس کو دو سو دس اب اسی دو سو دس کو نیچے زوجات کا حصہ ہے تین اس سے بھی ضرب دو چھ سو تیس زوجاد کے نیچے لکھو بھائی چھ سو تیس جداد کے حصہ ہے چار اس کو بھی دو سو دس میں ضرب دو بھائی آٹھ سو چالیس بھائی جداد کے نیچے لکھو آٹھ سو چالیس دو سو دس کو آگے بنار کا حصہ سولہ اس میں بھی ضرب دے دو تین سو تین ہزار تین سو ساٹھ تین ہزار تین سو ساٹھ یہ بنار کے نیچے لکھا چچا کا حصہ ایک ہے اس کو بھی دو سو دس سے ضرب دو دو سو دس ہی آیا تو چچا کے نیچے دو سو دس لکھو آپ ذرا سارے نیچے والے حصے جمع کر کے دیکھو پانچ ہزار چالیس بنتے ہیں تیس جمع آٹھ سو چالیس جمع تین ہزار تین سو ساٹھ جمع دو سو دس پانچ ہزار چالیس پورے ہو گئے بھائی دیکھا مسئلہ کی تصدیق ہو گئی بھائی تو کل مال کے کتنے حصے کر لیں گے پانچ ہزار چالیس حصے کریں گے اس میں سے چھ سو تیس بیویوں کا حصہ آٹھ سو چالیس دادیوں کا حصہ تین ہزار تین سو ساٹھ بیٹیوں کا حصہ اور دو سو دس چچوں کا حصہ بھائی آگے لکھئے مثال نمبر سولہ مثال نمبر سولہ اسی طرح میت بنائیے بھائی وارث جو ہیں زوجہ ہے ایک بیوی چھ بھائی چھ بھائی تین بہنیں تین بہنیں اچھا زوجہ کا حصہ اگر میت کی اولاد نہ ہو تو کتنا ہوتا ہے روبو ہوتا ہے زوجہ کے نیچے روبو لکھو چوتھا حصہ بھائی بہنے بھائی یہ آسابا بن جاتے ہیں کیا بن جاتے ہیں تو یوں کرو ان کے نیچے بھائی بھائی سے نیچے سے شروع کریں بہنوں کے نیچے تک ایک لکیر کھینچ دو گئی دونوں کے نیچے لکیر کھینچ دی اچھا اب اس لکیر کے شروع میں لکھ دو آساب نیچے اس کے یہ سارے کیا بن گئے بھائی جب آ گئے تو بہنوں کو اپنے بہنوں کو انہوں نے کیا بنا دیا اپنے ساتھ آسابا بنایا یہ سارے آسابا ہو گئے یعنی یہ باقی مال لے جائیں گے اور پھر بھائی بہنوں میں مال کس طرح تقسیم ہوتا ہے ہر بھائی کو بہن سے دگنا حصہ ملتا ہے یعنی ایک بھائی دو بہنوں کے برابر ہوتا ہے ایک بھائی دو بہنوں کے برابر ہے تو چھ بھائی کتنی بہنوں کے برابر ہوئے بارہ بہنوں کے برابر تو بارہ یہ ہوئے اور تین بہنیں بھی ساتھ ملاؤ کتنے ہو گئے پندرہ تو یہاں یوں سمجھو آگے لکھو اسی کے نیچے نش... آگے اسی آسبا سے آگے ذرا کر کے لکھ دو پندرہ یہ عدد روس یہاں بن گیا بھائی یوں سمجھو عدد روس بن گیا بھائی سورج سمجھ میں آ رہی ہے بھائی میں نے بتلایا تھا اخیافی بھائی بہنوں میں برابری کے ساتھ مال تقسیم ہوتا ہے باقی سب میں مذکر کے لیے محنت سے دگنا ہوتا ہے تو اب ان میں جب ہم ہاں مال تقسیم کریں گے کیسے کریں گے ہر بھائی کو بہن سے دگنا دینا ہے تو چھ بھائی کتنی بہنوں کے برابر بارہ اور تین بہنیں بھی ہیں الگ بارہ اور تین پندرہ تو یوں سمجھو یہاں پندرہ بہنیں ہیں کتنی بہنیں ہیں پندرہ بہنیں ہیں اچھا آپ بھائی کون سا حصہ مسئلہ کتنے حصے ہیں یہاں پر حصے کتنے ایک ہی ہے روبو بھائی فروز میں صرف بیوی ہے کتنا حصہ ہے اس کا روبو روبو تو روبو ہے اس کا عدد ہے اربا بھائی اسی سے سارا مسئلہ بن جائے گا بھائی چار سے مسالہ بنا لو بھائی چار اوپر مفرج لکھو چار میں سے ایک حصہ یعنی چوتھا حصہ بیوی کو ملے بیوی کو ملے گا اس کے نیچے ایک لکھو بھائی اور باقی کتنا ہے چار میں سے ایک نکالا کتنے رہ گئے تین حصے یہ تین حصے مل جائیں گے وہ بھائی بہنوں کو بھائی ان کے نیچے تین لکھو ایک لائن میں لکھنا بھائی ایک اور تین برابر ہوں ایک دوسرے کے بیوی کا حصہ ایک ان کا حصہ تین برابر میں بھائی ایک وقت میں جو میں لکھوایا کروں ایک برابر میں لکھا کریں بھائی اگر ایک کے نیچے کچھ ہم نیچے زیادہ آ گئے تو دوسرے کے نیچے ایک شتک چھوڑ دیا کرو اچھا اب دیکھو بھائی بیوی ایک ہے اس کو ایک حصہ ملا بھائی اس ماہ تک کا سر نہیں ہے لیکن بھائی بہنوں میں دیکھو وہ ہیں پندرہ عدد رؤوس وہاں اور حصے کتنے ہیں تین اور تین کو پندرہ میں تقسیم نہیں کر سکتے کسر آ گئی آپ پھر اسی طرح کیا کریں گے مسئلہ کی تصحیح کریں گے تو دیکھیے بھائی سب سے پہلے دیکھو کہیں توافق کی نسبت ہے یعنی عدد رؤوس اور سیاحام میں بیوی بھی ایک حصہ بھی ایک یہاں تو کسر ہی نہیں ہے अच्छा آگے بھائی بھائی بہنوں کا عادت روس کتنا پندرہ اور حصہ کتنا تین تو پندرہ تین سے تقسیم ہو جاتا ہے تو تقسیم کر دیں گے بھائی سمجھ میں آیا بھائی اور وہاں حاصل تقسیم لکھ دوس کنارے پر تاکہ یاد رہ گے بھائی آپ کو یا نہ لکھو بے شک بس یاد رکھو تو کیا آیا پانچ آیا تو ہیں ہے بس اب اس پانچ کو اصل مسئلہ کے اندر ضرب دے دو تو مسئلہ کی تصحیح ہو جائے گی پانچ کو مخرج یعنی چار کے ساتھ ضرب دی کیا آیا بیس آیا تو وہ تصحیح تصفیق سا ہو سا کے در اندر بیس لکھ دو بیس کا چوتھا اچھا پانچ کے ساتھ کس کو ضرب دی تھی مخرج کو سارے مسئلے کو ضرب دینی ہے نیچے زوجہ کا حصہ ایک ہے اس کو بھی پانچ سے ضرب دو پانچ ہی آیا نیچے پانچ لکھ دو بھائی بہنوں کا کتنا حصہ تھا تین تھا اس کو پندرہ پانچ سے ضرب دے دو کتنا لکھو اس کے نیچے پندرہ اس کے نیچے لکھ دو تو مخرج گان بن گیا تصیح کس سے ہوئی بیس سے اور حصے بھی کتنے ہیں پانچ گوجا کے اور پندرہ بھائی بہنوں کے یہ بھی بیس ہو گئے مسئلہ چیز اب دیکھو وہ جو تقسیم ہے وہ بھی صحیح ہو جائے گی کیونکہ پندرہ ہی آدمی روس ہیں اور پندرہ ہی حصے بن گئے تو پندرہ میں سے کیسے کریں گے تقسیم بھائی بہنوں کے اندر بہنوں کو ایک ایک بھائیوں کو دو دو حصے دے دو بھائی ہیں چھ تو ان کو دو دو ہر ایک کو دیا کتنے حصے ہو گئے بارہ اور تین حصے بہنوں کے پندرہ پورے ہو گئے بھائی وہ کسر ختم ہو گئی آگے لکھیے مثال نمبر سترہ مثال نمبر سترہ میت بنا بنائیے اسی طرح ورثا جو ہیں ایک زوجہ ہے اور چھ بھائی ہیں صرف بھائی زوجہ اور چھ بھائی بھائی زوجہ کی جب میت کے اولاد نہ ہو اسے کتنا حصہ ملتا ہے روبو, روبو ملتا ہے روبو لکھو زوجہ کے نیچے اور بھائی جو ہیں وہ آسابا ہیں ان کے نیچے آسابا لکھ دو تو زبل فروس میں سے صرف ایک ہے اور آپ نے پڑھا صرف ایک ہو تو عموماً اسی سے مسئلہ بن جاتا ہے تو روبوں کا عادت کیا ہے چار چار سے مسئلہ بنا لو چار اوپر لکھو چار کا چوتھا حصہ کتنا بنے گا ایک ایک زوجا کو اس کے نیچے لکھو ایک اچھا ماں بقیہ سارے سب لے جاتے ہیں چار میں سے ایک زوجا کو دیا باقی کتنے بچے تین تو تین لکھ دو بھائیوں کے نیچے اچھا اور بھائی کتنے ہیں چھ को کو تو ایک حصہ ملا وہ لے لے گی چھ ہیں اور حصے ہیں تین تو یہاں تین حصے چھ بھائیوں میں تقسیم نہیں ہو سکتے کثر آ رہی ہے تو آپ کیا کریں گے حصے اور آدھے روس میں ذرا نسبت دیکھو چھ اور تین بھائی چھ کیا ہو جاتا ہے تین سے تقسیم ہو جاتا ہے تو چھ کو تین سے تقسیم کرو کیا آیا دو اب اس دو کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دو اوپر مقصد چار سے ضرب دی کیا آیا آٹھ تو آگے تا لکھو تاکہ اندر آٹھ یہ تصدیق ہو گئی اور نیچے حصوں کو بھی دو سے ضرب دے دو زوجہ کا حصہ ایک ہے دو سے ضرب دی کیا آیا دو نیچے دو لکھ دو भाइयों का कितना हिस्सा था तीन, तीन को भी अब उस दो से दे दो कितना आया 6, 6 उनके नीचे लिख दो अच्छा गौजा के हिस्से दो भाइयों के हिस्से 6 आठ हिस्से तस्ती भी आठ से हुई ये बराबर है नीस भाई कितने थे छ और हिस्से भी कितने आए تو ہر ایک کو کتنا دے دیں گے ایک ایک حصہ کثر ختم ہوئی مسئلہ صحیح ہوا اگلی مثال نمبر اٹھارہ مثال نمبر اٹھارہ میں اسی طرح بنائیے وہ رساں ہے بھائی تین بنات تین بنات اور تین چچا تین چچا یا اعمام لکھ لیں اچھا میت بنا ہوں صرف بھائی بھائی نہ ہو ایک ہو تو اسے کتنا ملتا ہے نصف اور دو یا زیادہ ہو تو سلوسان ان کے نیچے سلوسان لکھو بھائی اور چچا آپ جانتے ہیں بھائی زبیل فروض میں نے بارہ لکھوائے تھے چچا کا کوئی ذکر تھا نہیں ہاں یہ عصبہ میں سے ہے بھائی اور میں نے بتایا عصبہ کی پوری تفصیل خدوری میں آئے گی وہاں آپ کو پتہ چل جائے گا کون کب عصبہ بنے گا اور کب نہیں بنے گا تو باقی اچھا اب سولوستان آیا اور سولوستان اس کا اور کوئی زبیل فروض ہی نہیں ایک ہی حصہ ہے سولوستان تو یہ سلطان کا عادت کون سا ہے تین بھائی تین سلوس کا عادت کیا ہے تین اسی سے سلوستان بنا تو تین سے مسالہ بناؤ بھائی تین مخرج لکھو تین میں سے دو سولف دینے ہیں بنار کو کتنے بنیں دو بھائی ایک سلو ایک ہے تو دو سلو دو ہو گئے دو لکھو बनात کے نیچے باقی کتنا بچا تین میں سے ایک وہ چچا کے نیچے لکھو اب نسبتیں دیکھو بھائی دو حصے تین بناط میں پورے تقسیم ہو سکتے ہیں نہیں کسر آ گئی اور ایک حصہ تین چچوں میں تقسیم نہیں ہو سکتا یا بھی کسر آ گئی تو اب کیا کرو بھائی کسی کا وقت نکلتا ہے دور بنات ہیں تین حصے ہیں دو تو دور تین میں ہے یہ اسی طرح رہے گا چچا ہے تین اور حصہ ہے ایک یہاں بھی کوئی وقت وغیرہ نہیں نکال سکتے تو اب آدید رقوس کو آپس میں ضرب دے آد رقوس میں نسبت دیکھو ذرا بھائی بنات بھی تین چچا بھی تین یعنی تماثل کی نسبت ہے اور جو تماثل کی نسبت ہو تو کسی ایک آدت کو پکڑو بس اگر تباون ہوتا تو دونوں کو ضرب دیتے اور پھر اصل مسئلہ میں ضرب دیتے ہم حاصل ضرب کو لیکن یہاں دونوں میں ایک جاتے ہیں تو کسی ایک کو پکڑ کے اصل مسئلہ میں ضرب دے دو تین کو تین سے زردی کیا آیا اوپر نو بھائی تو تصدیق کی تال لکھو اور اس میں نو لکھ دو اور نیچے حصوں کو بھی تین سے ضرب دے دو بناس کے دو حصے ہیں اس کو تین سے ضرب دی کیا آیا چھ ان کے نیچے چھ لکھیں چچا کا ایک حصہ اس کو تین سے تین آیا اس کے نیچے تین لکھے چھ حصے بنا کے تین حصے چچا کے کل کتنے ہوئے نو اور تصویر بھی ختم ہو گئی بناس کو چھ حصے ملے اور بنا تے تین ہر بیند کو کتنا ملے گا تو چچا ہے تین اور حصے بھی تین ہے تو ہر چچا کو کتنا ملے گا ایک بھائی اگے آگے لکھیے مثال نمبر اسی طرح میت بنائیے وارث جو ہے دیکھیے ایک ہے جدہ جدہ چھ حقیقی بہنے ہیں چھ حقیقی بہنے ہیں اور نو اخیافی بہنے ہیں نو اخیافی بہنے ہیں اچھا اب جدا کو کتنا حصہ ملتا ہے سدوس جب پوری ہو شرائط پوری ہے بھائی لکھیے اچھا حقیقی بہنیں جب ہوں تو کتنا ملے گا انہیں سولو سان دو یا دو سے زیادہ تو سولوسان اور اخیافی بہنیں اخیافی بہن کی کیا کتنی حالتیں آپ نے پڑھی تھیں بھائی تین حالتیں تھیں انہیں کبھی سزس ملتا ہے کبھی سلس ملتا ہے اور کبھی محروم رہتی ہیں اگر ایک اخیافی بھائی ہے یا ایک اخیافی بہن ہے اور میت کی کوئی اولاد نہ ہو اس میت کا باپ یا دادا بھی موجود نہ ہو تو اس اخیافی بھائی یا بہن کو سدس ملتا ہے کتنا ملتا ہے سدس. اور اگر اسی حالت میں یعنی اولاد باپ اور دادا کی غیر موجودگی میں اولاد بھی نہیں ہے یہاں پر دیکھو باپ بھی نہیں ہے دادا بھی نہیں ہے اور اخیافی بھائی بہن ایک سے زائد ہوں تو انہیں کتنا ملے گا سولوس ملتا ہے तो یہاں پر بھی انہیں کیا مل جائے گا मिल مل جائے گا تو ان کے نیچے سولوس لکھو क्या دیکھیے بھائی کیا کیا حصے और سوز एक اور سولوس ایک ہی نو کیا الگ الگ نو کے ہیں تو سب سے چھوٹے سے مسئلہ بن جاتا ہے اور ان میں سب سے چھوٹا کیا ہے کیا ہے چھ بس से سے مسئلہ بناؤ چھ में میں سے چھٹا حصہ کتنا بنتا ہے बनता ہے ایک تو جدا کو ایک مل گیا چھ کے دو سولوس کتنے ہیں چار تو چار حقیقی بہنوں کے نیچے لکھ دو اور چھ کا صرف تلس کتنا ہے دو, دو تو دو اقیافی بہنوں کے نیچے لکھ دو اب ذرا حصے جمع کر کے دیکھو بھائی جدا کا ایک حقیقی بہنوں کے چار یہ پانچ ہو گئے اور پھر اخیافی بہنوں کا دو یہ کتنے ہو گئے سات اور مخرج کیا ہے چھ چھ سے تو سات نہیں بن سکتے तो لہٰذا آپ کیا کرنا پڑے گا ہال ہوگا کس کی طرف ساتھ کی طرف تو آئن لکھ کر سات لکھو اوپر یہ آئن بتلا رہا ہے اچھا رہ ذرا حصے تقسیم بھی ہو رہے ہیں پورے حصے داروں میں کہ نہیں جتا ایک ہے ایک حصہ مل گیا کسی کی تقسیم کی ضرورت نہیں حقیقی بہنیں چھ ہیں اور حصے کتنے ملے چار چار چھ میں پورے تقسیم نہیں ہو سکتے تو اب ان میں دیکھو نسبت کون سی ہے توافق کی ہے دو سے چار بھی تقسیم ہو جاتا ہے اور دو کے ذریعے چھ بھی تو اس چھ کی جگہ اس کا وقف رکھ دو تین بائی چھوٹا سا لکھ لو تین تاکہ یاد رہے اچھا اس کے بعد اخیاتی بہنیں نو ہیں اور ان کا حصے ان کے حصے کتنے ہیں دو دو نو میں تقسیم نہیں ہو سکتے یہاں بھی کسر آ رہی ہے تو اور ان دونوں نو اور دو میں کون سی نسبت ہے باعین ہے یہ اسی طرح رہیں گے اب بھائی کیا کرو عادت ایک سے زیادہ میں کسر واقع ہو رہی ہے اور ایک سے زیادہ میں کسر ہو تو پھر کیا کرتے ہیں عادت کے درمیان آپس میں نسبت کو دیکھتے ہیں جدا تو ہے ایک اس کو تو چھوڑ دو وہاں کسر ہی کوئی نہیں حقیقی بہنیں کتنی ہیں اس وقت نہیں اب وقت کو شمار کرنا آپ جانتے ہیں کتنی ہیں یوں سمجھو تین ہیں اور اخیاسی بہنیں کتنی ہیں نو, نو تو تین اور نو میں کون سی نسبت ہے صداخل ہے بھائی کیا ہے صداخل ہے چاہے آپ صرف بڑے عادت کو پھر پکڑ لیتے ہیں یا آپ چاہیں تو توافق بنا لیں کس طرح کر لیں چھوٹے سے بڑے کو تقسیم کیا کیا آیا اس کی جگہ نو کو تین سے تقسیم کیا تین پھر تین کو تین میں اذا ادارب دینا پڑے گی تو کیا آ جائے گا نو آ جائے گا بھائی نو کی جگہ تو تین آ گیا دوسرا عدت تو اسی طرح تین ہے بھائی تو تین کو تین سے ضرب دیں گے کیا آ جائے گا نو تداخل کی صورت میں بس چھوٹے کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو بڑا عادت ہے اس کو کیا کر لیتے ہیں اس کے اس کے ذریعے آپ اصلے مسئلہ کو ضرب دے دو سارے مسئلہ کو سات کو ضرب دی نو سے کتنا آیا ساتھ تریسٹھ آیا تو تا لکھو تصی اور تریسٹ اس میں لکھ دو اور اسی نو کے ساتھ سارے مسئلے کو ضرب دو بھائی جب تک ایک ہے نو سے ضرب دی اس کے نیچے نو لکھ دو بھائی نو آیا چار ہے آخری بہنوں کا حصہ اس کو نو کے ساتھ ضرب دی کیا آیا 36 اس کے نیچے لکھ دو بھائی 36 اور آگے اقیاتی بہنوں کا حصہ ہے دو اس کو بھی نو سے ضرب دی کتنا آیا اٹھارہ تو اس کے نیچے اٹھارہ لکھ لو اب ان کو ذرا جمع کر کے دیکھو چھتیس اور نو پینتالیس پینتالیس اور اٹھارہ تریسٹھ پورا بن رہا ہے بھائی آج دیکھو کثر بھی ختم ہوئی نو حصے ملے جدا کو کسی تقسیم کی ضرورت نہیں وہ اکیلی سارے حصے اس کے ہوئے حقیقی بہنے جی کل کتنی ہیں چھ بھائی اور حصے کتنے ہیں چھلیس ہر بہن کو کتنا ملے گا چھ اخیاتی بہنیں نو ہیں اور ان کو اٹھارہ حصے ملے ہر ایک کو کتنا ملے گا دو دو حصے ہر ایک کو مل جائیں گے بئی مثال نمبر بیس اسی طرح میت بنائیے وارث جو ہے سو چار ہیں بیویاں چار بیویاں چار زوجات لکھو پندرہ حقیقی بہنیں پندرہ حقیقی بہنیں سترہ اخیافی بہنیں سترہ اخیافی بہنیں بھائی مسئلے حل کر رہے ہیں تاکہ ہر صورت آپ حل کر سکیں دو علاتی بہنیں اچھا بھائی زوجہ جب اولاد نہ ہو زوجات کو کتنا ملا کرتا ہے روبو ان کے نیچے روبو لکھو حقیقی بہنیں جب اولاد نہ ہو انہیں دو یا دو سے زیادہ ہوں انہیں کتنا ملتا ہے سلوستان ان کے نیچے لکھو اخیاقی بہنوں کو کتنا ملے گا جی؟ ہاں اسی طرح جب میت کی اولاد باپ دادا نہ ہو یا الحمد اللہ میت کی اولاد باپ اور دادا نہ ہو اور آفیافی بھائی بہن ایک سے زیادہ سونے کتنا ملتا ہے سلوس تو سلوس اس کے نیچے لکھو اچھا اور اللہی بہنوں کی کون سی حالت یہاں بنے گی بھائی اللہ بہن کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ اگر میت کی حقیقی بہنیں دو یا زیادہ ہوئیں تو یہ اللہ کی بہنیں محروم ہو جائیں گی محجوب ہو جائیں گی کیا ہو جائیں گی جب حقیقی بہنیں دو یا زیادہ ہوں تو یہ محجوب ہوتی ہیں تو یہ انہیں کچھ نہیں ملے گا ان کے نیچے لکھ دو محروم بھائی. یا محجوب لکھ دو یا محروم لکھ دو بس تین وارث ہیں بھائی زوجات کو کتنا ملا ربو حقیقی بہنوں کو سولوستان اقیاسی بہنوں کو سولو تو یہ ایک ہی نو کے ہیں یا الگ الگ انواع کے الگ کے اور آپ نے قانون نمبر پانچ پڑھا تھا کہ روبو اگر نوانی کے کسی کے ساتھ جمع ہو جائے کس سے مسئلہ بنے گا بارہ سے بارہ لکھئے بھائی بارہ اوپر آپ نے لکھ دیا اب بھائی بارہ میں سے چوتھا حصہ دو زوجات کو کتنا بنتا ہے تین تین زوجات کے نیچے لکھو بارہ کے دو سلوس نکالو کتنے بنتے ہیں ایک سلوس کتنا بنتا ہے چار تیسرا حصہ چار ہے دو دفعہ کر دو اس کو بھائی کتنا ہوا آٹھ. آٹھ آٹھ مل گیا حقیقی بہنوں کو اس کے بعد اخیافی بہنوں کو سولو دو بارہ کا کتنا بنے گا سولو چار, چار, چار, چار بنے گا تین حصے کرو تو چار آیا اچھا اب ان کو ذرا جمع کرو بھائی زوجات کا حصہ تین حقیقی بہنوں کا آٹھ آٹھ اور تین گیارہ اور اخیافی بہنوں کا حصہ ہے چار گیارہ اور چار پندرہ اور مخرج ہے بارہ بارہ میں سے پندرہ حصے نہیں نکل سکتے کیا کریں گے ہال ہو کر کر ہوا پندرہ تک اب بھائی دیکھیے کسر آ رہی ہے کہیں یہ کسر نہیں آ رہی بیویاں ہیں چار حصے کتنے تین تقسیم نہیں ہو سکتے کسر آ گئی حقیقی بہنیں ہیں پندرہ حصے کتنے ہیں آٹھ ان میں بھی تقسیم نہیں ہو سکتی اور تداخل یا توافق بھی یہاں پر نہیں ہے اچھا اخیافی بہنیں کتنی ہیں سترہ اور حصے کتنے ہیں چار یہاں بھی توافق کوئی وغیرہ نہیں ہے بلکہ تباین ہے یہ بھی اسی طرح رہے گا اب ان کی آپس میں نسبتیں دیکھو عدد روس کے اندر زوجات کتنی ہیں چار حقیقی بہنیں پندرہ پندرہ اور چار میں کون سی نسبت ہے چار سے پندرہ تقسیم ہوگا کوئی اور آدت ہے جس سے دونوں تقسیم ہو جائیں نہیں تبایون ہے تو پھر بس ایک دوسرے میں ضرب دے دو پندرہ چوکے ساٹھ بھائی ساٹھ ہوا اب ساٹھ اور سترہ میں کون سی نسبت ہے یہاں بھی تباین ہے کیا ہے تبائن ہے تو پھر ایک دوسرے میں ضرب دے دو ساٹھ کو سترہ سے ضرب دو بھائی ایک ہزار بیس آیا ابھی سے ایک ہزار بیس کو کل مسالہ میں جو اوپر دو صفر پندرہ ہزار کیا ہوئی تصحیح کہاں تک ہو گئی پندرہ سو پندرہ ہزار تین سو تص کی تعلیم اوپر لکھ دو بھائی پندرہ ہزار تین سو پندرہ تین صفر صفر آپ کس سے ضرب دی تھی بھائی آپ نے پندرہ کو ایک ہزار بیس سے ایک ہزار بیس سے سب کو دینی ہے تین ہزار ساٹھ بھائی تین صفر چھ صفر یہ زوجات کے نیچے لکھو اچھا حقیقی بہنیں کتنی تھیں ان کا حصہ کتنا ہے آٹھ اس کو بھی ایک ہزار بیس سے ضرب دو بھائی جی ہزار آٹھ ہزار ایک سو ساٹھ بئی جی آٹھ ہزار ایک سو ساٹھ اسی ایک, ایک, ایک, ایک ہزار بیس کو آگے اخیافی بہنوں کا حصہ جو چار ہے اسے بھی ضرب دو چار ہزار چار چار آٹھ آپ ان کو ذرا جمع کر کے دیکھو تین ہزار ساٹھ جمع آٹھ ہزار ایک سو ساٹھ جمع چار ہزار اسی کتنا ہوا پندرہ ہزار تین سو بھائی یہ حصے تو پورے ہیں اب بھائی تقسیم ہر ایک کو کتنا ملے گا بیویاں کتنی ہیں چار انہیں کتنا حصہ ملا تین ہزار ساٹھ اس کو چار سے تقسیم کرو ایک بیوی کا حصہ نکل آئے گا سات سو پینسٹھ کسر ختم ہو گئی دیکھا اچھا حقیقی بہنیں پندرہ ہیں ان کو آٹھ ہزار ایک ساٹھ ملے اس کو پندرہ سے تقسیم کرو بھائی پانچ سو چوالیس یہ ایک بہن کو مل جائے گا دیکھو کسر ختم ہو گئی اخیافی بہنیں سترہ ہیں. ان کو چار ہزار اسی ملا اس کو چار ہزار اسی کو سترہ سے تقسیم کرو دو سو چالیس ہر چالی. ایک اخیافی بہن کو مل جائے گا دیکھو کسر ختم ہو گئی سورت سمجھ میں آ گئی بھائی چلیے بس بہت المرام اللہ عالم بھی حقیقت الکلام